السّلّہ اللہ صاحب وحمد ہاں اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ واٹسپ گروپ الباطین کے تمام صاحب خارن گرہن برادران سب کچھ نحب سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چار سو چھیالیس اٹھاسی ہے یہ ہمارے <سلام> جو اوراج ہتھیہ میں سے جو ہے چار سالی شروع شابی تک کے اندر کے تعداد ہیں اور ایٹی ایٹ جو ہے عورات فتھیہ کا درج نمبر اٹھائیس ایٹی ایٹ اور عورت فتح میں ہم لوگ جو ہے اس کے پہلے سے میں ملک الجبار میں اس میں کل کی درج میں آپ لوگوں کو ہاں جی ملک الجبار کے دعا مقدس دعا دعا نمبر اٹھائیس لا لاہ اکرم الکرمین لا لاہ ل اکرم الکرمین یہ مقدس دعا جو ہے اس کی تھوڑی سی لوگی نہ ہو گیا تھا اکرم ہاں جی اکرم کے کی کیا ہے سب سے زیادہ سخی سب سے زیادہ صاحب عزت سب سے زیادہ اعلی ظرف سب سے زیادہ فرح دل بے تعصب سب سے زیادہ مہربان سب سے زیادہ مہمان نواز یہ معنی تھا ہاں جی اور اکرمین اسی کی جمع ہے اکرم الاکرمین اسی اکرم کے جامع ذکر سالی میں تو اس کے معنی کیا ہے اکرمین یعنی بہت زیادہ سخی و فیاس لوگ جو معاشرے میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ صاحب عزل لوگ سب سے زیادہ عالی ظرف لوگ سب سے زیادہ فرح دل و بے تاثر لوگ سب سے زیادہ مہربان سب سے زیادہ مہمان نواد یہ سارے معنی جو ہے اکرمین کے معنی بھی آ جاتا ہے اب اللہ کے بارے میں آئیے اکرم الاکرمین یعنی کرم کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ کرم کرنے والے اب آپ لوگوں کو پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے سب سے زیادہ کرم کرنا کتنی عظیم ہے اس کرم کے حد و حدود کیا ہیں اس کا کوئی حد و حدود نہیں ہے اللہ بے نہایت بے نہایت مطلب کیا ہے جیسے کوئی انتہا نہیں بے نہایت کرم کرنے والا بے نہایت جود و سخاوت کرنے والا بے نہاد سخی اور فیاض ذات کرامی ہاں جی اور بے نہایت جو ہے صاف عزت و شرف والی ذات اور یہ سارے مین معنی اس اکرم الخرمین کے معنی میں آ جائے گا ہاں جی تو کے مطابق جو ہے کل کے ترجمے میں اب لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا ہاں جی وہ اباخوشر نے ترجمہ کیا تھا وہ کرم فرماؤں سے بھی زیادہ کرم فرما ہیں یعنی وہ بہت زیادہ کرم کرنے والوں میں سے بھی سب سے زیادہ کرم کرنے والا اس کو انہوں نے تھوڑا سا باما تجوی کیا وہ کرم فرماؤں سے بھی زیادہ کرم فرمایا ان کی تجمے میں لفظ اکرم کا ترجمہ بھی آ گیا اور جو ہے اکرمین کا تجمہ دونوں آ اور جو ہے دوسرا ترجمہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی بھی لاحب نہیں وہ سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والا یہ تجمہ جو اللہ بشن مرحو نے کیا تھا اس میں انہوں نے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والا تو اس میں اکرم کمانا تو آ گیا اگرمین کا معنی تجرمے میں نہیں آیا اگرمین کا تجمہ نہیں ہوا ہاں جی ان کے تجمے کے مقابلے میں سرخ و شام ترجمہ زیادہ جامع نہیں یہاں اللہ تعالیٰ کو وصف کرم سے موصوخ کیا ہے ہیں اللہ کو کیونکہ سخاوت مقابلے بخل کے ہیں سخاوت جو ہے مقابلے بحل کے کرم مقابلے لئیم شخص کے ہیں جس کا لئیم کے مقابلے میں خریم ہے تو یہاں جو اصلاح میں ہے ایک سخی کا لبس ہے ہاں جی مال کسی کو لوگوں پر اللہ کے راستے میں دینے میں ہماری غالبا کو دینے میں مہمان نوازی میں رشتہ داروں کو نوازنے میں ہاں جی دین کے ابیاری کے دینے میں ہر باب میں ایک ہے سخی کا مقام ایک سخی ایک ہے کریم اور جو یہ دونوں دینے والے ہیں لیکن ان دونوں میں بھی فرق ہے اس طرح ایک ہے بخیل ہے کھنجوس ہے ایک ہے لعیم اس کے مقابلے میں تو یہ چار الفاظ جو ہیں صحیح اور کریم دینے والوں میں ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے رضا کے راستے میں اللہ کے خوش حالیہ اللہ کی رضامندی کے راستے میں دین ان دونوں میں بھی تھوڑا سا فرق ہے اسی طرح بقیر اور لغیم یہ دونوں نہیں جانے والے لوگ ہیں کنجوش لوگ ہیں دین ان دونوں میں بھی فرق ہے تو ان کی تھوڑا سا جو ہے توجہ دے گا آج کے درس میں ہاں جی تو صحیح کسے کہتے ہیں صحیح اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں یہ سخی ہے صحیح ایسے شاخ کو کہتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں مہمانوں کو بھی کھلاتے ہیں ہمسایوں کو بھی کھلاتے ہیں رشتے داروں کو بھی کھلاتے ہیں سبھی حقوق کو بھی کھلاتے ہیں دیتے ہیں اللہ کے راستے میں بھی دیتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں یہ نہیں خود بوکار ہے یہ سخی ہے یعنی صحیح کا ہوگا خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے اچھے سے ہیں اچھا بھی لیکن کریم اس سے بالتر ہیں کریم میں سخاوت کے مقامی سے کہیں ابالا تر ہاں جی وہ کیا اسے کہتے جو خود نہیں کھاتے خود نہیں پیتے پیتے خود نہیں پہنتے ہاں جی لیکن دوسروں کو دیتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں دوسروں کو پلاتے ہیں دوسروں کو پہناتے ہیں ہاں جی تو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں خود بوکار رہ کے بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں خود بوکار رہ کر بھی غریب غروا کو دیتے ہیں مساکین کو دیتے ہیں فورا کو دیتے ہیں ہاں جی. چنانچہ آپ کو جو ہیں اس کی توجہ کیا کریم اسے اس کہتے ہیں جو خود نہیں کھاتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں خود نہیں کھاتے خود بوکا رہ کے دوسروں کو کھلاتے یعنی خود نہیں کھا سکتا ہے خود کھا سکتا ہے ہوتے ہیں خود بھی خود, بھی خود خود خود کھائے بغیر آپ اپنی بھوک پر دوسرے کی بوک کو ترجیح دیتے ہیں. اپنی بے لواسی پر دوسرے کی بے لواسی کو ترجیح دیتے ہیں. اپنی فقر و فاقہ پر دوسرے کے فقر و فاقا کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے رضا کے کھاتے یعنی خود بوکا رہ کر بھی دوسروں کو کھلاتے ہیں چنانچی جی قرآن پاک میں ہن کریم شخص کی یوں توسیف تھے و یوں اسرون علان فسم ولاقان بھیم خساسا <مفلحون> اور میں یو قوہنفصیف اللہ کام المفل ہوں کہ وہ دوسروں کو اپنوں پر ترجیح دیتے ہیں یہ کریم وہ لوگ ہیں یہ وہ سرون ترجیح دیتے ہیں اعلان ہے اپنے اوپر دوسروں کو یعنی دوسروں کو ترجیح اگرچہ اسے خود تکلیف اور بھوک کیوں نہ ہو والا کا نبی حسین اگرچہ اسے خود بھوک اور تکلیف کیوں نہ ہو لیکن دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کی بھوک اور پیاز اور تکلیف اپنی بھوک پیاز تکلیف پر ترجیح دیتے ہیں اور جو ہے جسے بخل نفس سے بچایا گیا جسے کنجوسی کے صبح صاحب نے نجات دے بچایا اور وہی لوگ کامیاب ہیں اولائی کا حمل ہوں یہی لوگ کامیاب ہیں تو اس کی مثال جو ہے آپ کو الید کی زندگی میں بہت زیادہ مل جاتی ہے جیسے عالبید کے نظر کا واقعہ ہے ہاں پیارے نبی نے جب حسین کرمین جب بیمار ہوا تو اگر تشریف لائے دو دونوں کو تو رسول اللہ نے فرمایا عادتہ لیا ہے اور زہراطہ سے آپ لوگ روزے کی نظر کریں تو ان حاثیوں نے تین دن روزہ رکھنے کی نظر کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا نے نظر کیا اللہ اگر یہ شفا ہو جائیں تو ہم تین دن روزہ رکھ ہیں رکھیں گے اللہ نے شفا دے دیا تو سب نے روزہ رکھا حسن نے کریں نے بھی روزہ رکھا زہرا آتھر نے بھی اور مولا علی نے بھی اور ان کے گھر کی جو لونڈی عذت فضا نے بھی روزہ رکھیں ان پانچ نے سب نے. پھر جب جو ہے ایک دن جیسے قرآن فرماتے ہیں بھائی ٹمن تام بسکین و یتیم او باصرہ پہلے دن جب سا افطاری کا ٹائم آتا ہے ایک مسکین در وضع کاٹائے گا بیت نبی میں مسکین ہوں میں بھوکا ہوں مجھے کوئی کھانے کی چیز دے دو حالیہ یہ حضرات جو ہے سود بھوکے تھے روزہ رکھے ہوتے تھے کے لے کے ایک روٹی بنایا تھا سب نے اس مسکین کو دے دی سب نے پانی پر افطار کیا ہاں اس کے بعد پھر دوسرے دن پھر جو ہے ان حدسوں نے روزہ رکھا دوا تھا تین دن پورا کرنا تھا پھر افطاری کی ٹیم پر پھر دقلبا ہوا اور کہا میں جو ہے یتیم ہوں میں یتیم ہوں جو ہے مجھے کھانا دیجیے اہلت نوتھی گرانے تو سب نے پھر اس کو دے دیا پھر پانی سے افطار کیا تیسرے دن پھر افطاری کی ٹیم پہنچا تو پھر دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے کہ البت نوت کی گرانے میں بوکھم میں بوکا ہوں میں عصر ہوں مجھے کھانا دلائے تو آپ نے جو ہے ان کو بھی اس کو بھی دے دیا تو تین دن روزہ رکھا ہوا افطاری کے ٹیم پر جو ہے خود کو کھانے کی سب سے زیادہ خواہش ہوتے ہیں ہاں اس کے باوجود اللہ کی رضا کی خاطر خود لوگوں نے پانی سے افطار کیا اور کھانا ان یم مسکین یتیم فاقیر کو دے دیا اسی طرح جو ہے خود رسول اللہ علیہ وسلم کی کرم کے واقعہ قرآن نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ ایک مسکین نے غریب نے آپ کے دروازہ کھٹکھا مجھے کچھ دے دیا اللہ کے نبی آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا دینے کو تو آپ نے اپنے قمیض مبارک اتار کے دے دیا قرآن آیا تھا وہ آن لائن بات زیادہ لمبی ہوئی جس سے میں نے ان سے کو یہاں نہیں لکھا آپ نے اپنی قمیض مبارک اتار کے دے دیا آپ یقینی بات ہے قمیض میں دے دیا قمیض تو دو منٹ میں تیار ہونے والی چیز تو ہے نہیں تو پھر آپ میں یقیناً مسجد میں نہیں پہنچ سکا جماعت کے نہیں پہنچ سکا لیبر قمیص نہ ہونے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو منع کیا میرے پیارے حبیب آپ اس طرح نہ دے دیں آپ جو ہے اپنے لیے بھی کچھ رکھیے آپ جو ہے کیونکہ آپ نے ملس میں بھی جانا ہے آپ نے اجتماعی کام بھی کرنا ہے آپ نے نماز بھی پڑھانا ہے آپ نے لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرنے لاگو جسم پر لباس ہر سرت میں ہونا چاہیے تو لہٰذا قرآن کا لا تفسد یا زکا کل نفست ہے پتہ پتہ محصورہ مسورہ اے میرا بھی اپنے ہاتھ کو اتنا نہ پورا پورا نہ کھولے کہ جو کچھ ہے سب دے دیں پھر گھر میں آپ جو ہے معصور ہو کے بیٹھ جائیں اور پھر کچھ کرنا پائیں باہر اجتماعی کا ممکن نہ نکل سکیں لیکن اس عظیم خاندان نے ہمیں دکھایا ہاں جی اس طرح کرم کرتے ہیں کریم یہ حسیاں ہیں جو خود بوکا رہ کر ہاں خود بے لباس رہ کر بھی دوسروں کو لباس دیتے خود بوکا دکھو دوسروں کو کھلاتے ہیں ہاں جی تو یہ ہے کریم کے صفات ہیں ہاں جی تو اللہ تعالیٰ رکرم الکرمی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ یقیناً جو ہے کرم فرمائے اس کے کرم کی کوئی انتہائی نہیں کیونکہ اس کے لیے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ کچھ ہے جو انسانوں کو لاحق ہوتی ہے لیکن وہ غنی ادلا کے اس ہاتھ آنے میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ اس کے وجود پاک کے اندر کوئی بخل ہے ہاں جی لہٰذا وہ اس کا ہاتھ کھلا ہے جتنا دینا چاہیں جتنا بندے کے لیے ضرورت ہیں وہ دے دیں گے ہاں جی تو ایک سخی کا مقام ہے ایک کریم کا مقام ہے تو کریم کا مقام سخی کے مقام سے زیادہ بالتار ہاں سخی خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں لیکن کریم خود بوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں اور قرآن نے کہا کا حام کہ الموفلے ہوں یہی لوگ فلاح پانے والے تیسرا جو بخیل ہیں بخیل کس کہتے ہیں بکیل اسے کہتے ہیں جو خود تو کھاتے ہیں دوسروں کو نہیں کھلاتے ہیں ہاں جی یہ اس سخی کے مقابلے میں خود تو کھاتے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتے ہیں. تو یہ بھی بخل ہے اللہ کے راستے میں نہیں دیتے خود آرام کرتے ہیں خدائش کرتے ہیں غریب غربا فقرا مسائن اس کے ہمسائے میں آلے محلے میں اس کو پتہ چلتا ہے ایک چورنی دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے لیکن خد کرتے کرتے تو ایسے لوگوں کو قرآن نے کہا بخیل اور ان کا انجام بھی برا ہے قرآن نے کہا یہ اپنی جن چیزوں میں وہ لوگ بخل کیا کرتے تھے اور غریبوں کو مساکین ساکین کو فرا کو اللہ کے راستے میں دین کے راستے میں نہیں دیتے تھے تو یہ مال کر ان کے گلے میں ہاں توق بن جائے گا یعنی سمجھو لوہے کا ایک بہت بڑا ہاں جی جس طرح ہماری جو آآ آآ کیا ہوتے ایک بہت بڑا پلیٹ بن جائے گا اس کے بیچ میں سوراخ اور اس کے گلے میں ڈالی جائے گی گردن ہلا ہے نیس قرآن کا سید توقون ما باخلو بھی تو کی شکل میں ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جس چیز میں وہ لوگ بخل کرتے تھے تو یہ بخل بھی انتہائی مضمون ہے خود کھاتے ہیں دوسروں پر کوئی رام نہیں آتا اس کے دل میں اور ایک ہے لعیم ہاں جی لائم وہ پس فطرت شاعت جو نہ خود کھاتے ہیں نہ دوسروں کو کھلاتے ہیں ہاں جی خود بھی نہیں کھاتے دوسروں کو بھی نہیں کھلاتے یہ جو ہے بہت ہی پس فطرت ہے انسان ہے جو نہ خود کھاتے نہ دوسروں کو کھلاتے ہیں مولانیہ علیہ سامنے ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ملیم ہے پس فطرت نہ خود کھاتے ہیں نہ دوسروں کو کھلاتے ہیں, علیہ علیہ لوگ ہیں, یہ, لوگ ہیں, کھلاتے ہیں یہ لوگ مالدار ہونے کے باوجود دنیا میں غریبوں کی سی زندگی گزارتے ہیں جو کھاتے نہیں بھوکا رہتے ہیں اور کل قمد میں امیروں کا حساب دینا پڑتا ہے ان لوگوں کو یہ علمات کسار میں علیہ سم نے بلا گئی کہ آخری سے میں اس کو ترجمہ لوگوں کو پیش کرا تو لہٰذا جو اس دعا کو ہم مد نظر رکھیں تو یہ دعا بابرکت دعا کے توسط سے جو ہے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ اس دعا میں اللہ کو اکرم الکرمین فرمایا جو کہ ہجود یعنی و سخا کی اعلیٰ و افضل صورت ہے اکرم العکرم یعنی کرم کرنے والوں میں بھی سے بیس سب سے زیادہ یعنی انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ان سب میں بھی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے اور کتنا کرم کرنے والا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جلالی جمالی کمالی سب میں اطلاق ہے اس کے لیے آپ کوئی اینٹ نہیں پائیں گے آخر نہیں پائیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں وہ کتنا بکریم ہے ہاں جی تو لہٰذا جو ہے اللہ لہٰذا اکرم الکرمین دعا میں اکرم جو جوکہ چھوت و صحاق کے اعلیٰ و افضل صورت اللہ تعالی ہمیں ان عظیم دعاؤں کی لہذا جو ہے ان عظیم دعاؤں کے صحیح ادراکہ فرمائیں اور اللہ تعالی کو اسی عظمت و کیویائی کے ساتھ یاد کریں جس کا وہ ذات حقدار ہے ہمیں ہاں جی ان دعاؤں کو ہم اگر اس کے کو سمجھ کر پڑھتے رہیں گے اس کا یہ فائدہ ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہوگی اللہ جس کے سامنے میں سزا کرتا ہوں والہ جس کے لیے میں جھکتا ہوں واللہ جس پر میں ایمان لایا ہے ہاں جی جس نے ہمیں دین اسلام جیسے مقدس دین دیا ہے ایک لاچ و سر دے دیا ان کے رہنمائی ہمیں عطا فرمایا اور آخری نبی جیسا کامل ترین ہستی ہمیں اس کو متی بنایا اعمّۂ اہل بیت کا ہمیں پیروکار بنایا وہ اللہ جس کے سامنے میں شہزہ ریس ہوتا ہوں وہ کتنا خوبصورت اللہ ہے کتنا صاحب جمال اور جلال ہے کتنی عظمتوں کا مالک ہے وہ ان دعاؤں میں خواب غور سے پڑھیں تو آپ نظر آئے گا تو اللہ کی ایک صفات جمالی میں سے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اکرم الکرمین وہ کرم کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ کرم کرنے والا کرم فرماؤں میں بھی سب سے زیادہ کرم فانے والا جود و سخا کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والا اب کتنا کرنے والا اللہ ہی جانتے میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کو پوری عزی کے ساتھ پوری خلوص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیت اور حرمہ رب ربلانی